کچھ زبردستی ناؤدے میں بے شک خوب جدا ہو گئی ہے گرا گمراہی سے تو جوشتان کو نامانی اور اللہ پر آمان لائے اسنی بڑی محکم گرا تھامی جسے کبھی کے ناؤ اور اللہ سنتا جانتا ہے